بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والمرسلات عرفا ہواوں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں فل آصفات پھر زور پکڑ کر جھکڑ ہو جاتی ہیں والناشرات نشرا اور بادلوں کو پھاڑ کر پھیلا دیتی ہیں فل فارقوتی پھر ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں ذِكْرًا ملکی فرشتوں کی قسم جو وہی لاتے ہیں تاکہ رفا کر دیا جائے یا ڈر سنا دیا جائے انما توعدون کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا فن جب تاروں کی چمک جاتی رہے وہ ادت سماج اور جب آسمان پھٹ جائے وہ عید الجال اور جب پہاڑ اڑے اڑے, اڑے پھریں وہ عید السولو اور جب پیغمبر فراہم کیے جائے یوم اجیلن بھلا ان امور میں تاخیر کس لیے کی گئی لوم فیصلے کے دن کے لیے کما یوم الفس اور تمہیں کیا خبر کے فیصلے کا دن کیا ہے وایل یومئذ للمکذبین اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے الہم نُہلکل اولین کیا ہم نے پہلے لوگوں کو حالات نہیں کر ڈالا ثم نتبعهم الاخرین پھر ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں كذلك نفعل بالمجرمین ہم گنہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے ألم مكين کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا فجعلناه فِي قَرَارٍ قوار پہلے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا الا قدرم معلوم ایک وقت معین تک پھر اندازہ مقرر کیا اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں ویل اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے ألم نجعل الأرض کی کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا احیاء امواتا یعنی زندوں اور مردوں کو وَجعلنا فيها شامخات كُمَّا اور اس پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا وہی لو دل اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے تم بھی جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو الا شعب یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی تین شاخیں ہیں لا ولی مین اللہ نہ ٹھنڈی چھاؤں اور نہ لپٹ سے بچاؤ نہ کل کون اس سے آگ کی اتنی اتنی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل گویا زرد رنگ کے اونٹ یو مئی دل مقد اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے ہاد یہ وہ دن ہے کہ لوگ لب تک نہ ہلا سکیں گے ولا يؤذن لهم اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے يوم الفصل یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے فإن نالکم کئی دون اگر تم کو کوئی داؤں آتا ہو تو مجھ سے کر چلو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے ان في بے شک پرہیزگار سائوں اور چشموں میں ہوں گے وہ فوا کی اور میوں میں جو ان کو مرغوب ہوں کلو وش ام تم جو عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیوالی کا ہم نے کاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے قَلِيلًا إِنَّكُم مجرمون اے والو، تم کسی قدر اور فائدے اٹھا لو تم بے شک ہو وَيْلٌ يَوْمَئذٍ اس گار جھٹلانے والوں کی خرابی ہے وَإِذَا لَهُ لَا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں وَيْلٌ دل مقدین اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے فبی اے حدی تاد مین اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے